اے آمان وال ان جیسی نہ ہونا جنہوں نے موسا کو ستایا تو اللہ نے اسے بیری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی اور موسا اللہ کے یہاں آبرو والا ہے